بسم الله سميع عليم السيد الرجيم منه تهي ونفيه ونفيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر من ايام اخرين جو ایمان لائے وی علیکم ہو تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا کما جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے لا اللہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ بچ جاؤ یہ اہل ایمان کو خطاب ہے یا ایو اللہ دینا امانو اے ایمان والوں اور اہل ایمان اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعلی کی شریعت اللہ کے دین کے بنیادی احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں وہ بنیادی اعمال ہیں تو حید و رقادت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیس اللہ کا حرض کرنا مال غنیمت میں سے خونوس ادا کرنا فرشتوں پر ایمان نبیوں و رسولوں پر ایمان لانا اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو سچا ماننا آخرت کا یقین رکھنا تقدیر پر ایمان لانا یہ کل گیارہ کام ہیں بنیادی جو بندہ کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلم بن جاتا ہے مسلمان ہونے کے لیے صرف پانچ کام ضروری ہیں تو ہی و نسالت کی گواہی دینا نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام بندہ کرے تو مسلمان ہو جاتا ہے مومن بننے کے لیے مزید چھ کام کرے تو پھر وہ مومن بنتا ہے کوشیبہ علی کب السیام تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے یہ روزہ ان بنیادی فرائض میں شامل ہے جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہیں جبریل امین نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ اللہ اللہ اللہ الہ کی توحید کی گواہی دے اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے نماز قائم کر وکات اداکار و تسوما رمادان اور رمضان کے روزے رکھ اور اگر کچھ میں اشتعال ہے تو بیت اللہ کا آج کار اسلام کے بنیادی ارکان جن کے ساتھ بندہ مسلم بنتا ہے کسی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری جو آمار ہیں ان میں سے ایک یہ روزہ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غنی علسل و علّہ اسلام کی بنیاد پانچ کاموں پر ہے شہادت ہی اللہ الہ الا اللہ اضلاع وََ محنت ہو رسول ہو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جواہی دینا و اقام اصطلاح نماز قائم کرنا و عاضا زکات ادا کرنا و قومی اور رمضان کے رزے رکھنا و اجل بید اور بیت اللہ کا حج کرنا اسی طرح ایمان کے بنیادی ارکان میں سے بھی روزہ رکھنا ایک رکن ہے وقت عبد القید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار کام کرنے کا حکم دیا اور چار کاموں سے منع کیا آمارا ہم بالکم بلّہ وقدہ ہو انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کہا اور پوچھا ہل تدرون رونا بل ایمان ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے بتایا ایمان بالله وحده किसे कहते हैं और فرمایا انشهدو الان لا اله الا اللہ اس بات کے تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے و ان محمد عبدہ و رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں و تقیم الصلاۃ نماز قائم کرو و توۃ الزکات زکات ادا کرو و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو و ان تر تنل مل خموس اور مال غنیمت سے خمس ادا کرو یہ پانچ کام کرو گے تو اللہ وحدہ پر ایمان پیدا ہوگا ایمان کے چھ ارکان ہیں ان میں سے پہلا رقن ہے اللہ پر ایمان لانا تو اللہ پر ایمان لانے میں پانچ چیزیں شامل ہیں پانچ کام ودہ کرے تو حز و خالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکار ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور غنیمت میں سے خمس ادا کرے پھر ایمان کا پہلا رکن ایمان بلّہ ہو پورا ہوتا ہے اور ایمان کے باقی پانچ رکن ہیں حدیث حدیثیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امین نے پوچھا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا مالا بھی بل یوم آخیری بل قدر خیری ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے یہ چھ چیزیں ہیں ایمان کے رکن ان میں سے پہلا رکن ایمان بلّہ ہی وحدہ ہوگی اس کے اندر پانچ کام شامل ہیں پانچ کام مل کے پہلا رکن پورا ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے والا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض ہے ایمان والا ہو بندہ اور روزہ نہ رکھے تو اس کا دعوی بے بنیاد ہے روزہ رکھے گا تو ایمان والا بنے گا کہلوائے مسلمان اور روزہ نہ رکھے اس کا دعوی غلط اور باطل ہے روزہ رکھے گا تو پھر مسلمان بنے گا ہاں وہ بندہ جس کی زندگی میں روزہ رکھنے کا وقت ہی نہیں آیا مسلمان ہونے کے بعد تو اس کا اسلام روزے کے بغیر بھی پورا ہے مثلا شوال کے مہینے میں کوئی بندہ مسلمان ہوا اور اگلے سال شعبان سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہوئی اب اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں یہ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی مسلمان ہے تب بھی مومن ہے لیکن زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے پھر بھی وہ روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے بلا عذر روزہ ترک کر دے اور پھر اس کی قضائی بھی دینے کی کوئی اس کی نیت اور ارادہ نہ ہو ایسا بندہ اسلام اور ایمان سے خالی ہے جس طرح نماز اس پر قرض ہے جس پر نماز کا وقت آئے نماز کا وقت ہی نہ آئے نماز فرض نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہو اور دیوالے شم سے پہلے خوت ہو جائے. نماز فرض ہوئی اس پر وہ بغیر نماز کے بھی مومن ہے مسلم ہے لیکن نماز کا وقت آ جائے ادا نہ کرے اسلام ایمان ختم ہو جاتا ہے ایسے عزتات اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب ہے نصاب نہیں تو اس پر زکات فرض ہی نہیں چاہے ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہ کرے فرض ہی نہیں جس پر فرض ہو جائے زکوات پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا ایمان و اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے تو روزہ بھی اسی طرح سے ہے فرمایا پوتی بہ علی کم روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے کما پوتی با علی اللہ کم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لَعَلَّكُمْ کنتخا <تَتَّخُون> تاکہ تم متقی بن جاؤ اور ہیز گار ہو جاؤ یہ پہلے لوگوں پر اس طرح فرض کیا گیا تھا اس سے مراد یہود و ساڑھا اور ان سے پہلی امتیں ہیں یہ رمضان المبارک کے روزوں کی جو فرضیت ہے یہ دو ہجری میں ہوئی دو ہجری سے پہلے رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا پہلے آشورا کا روزہ فرض تھا دس محرم الخراخی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے محرم کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا تو بتایا گیا کہ اس دن اللہ ہوا تھا موسا سراف و سراخ کو پھر عم سے نجات دیتی تو ہم اس کے شکرانے کے لئے روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا نحن ہم, ہم موسع سلاط السلام کے زیادہ حقدار ہیں ان کی نسبت ان سے زیادہ اولا ہیں زیادہ قریب ہیں موسا علیہ سلاۃسلام کے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسورا کا روزہ رکھا وہ ہمارا ہی اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت اور وجود کے لیے ہوتا ہے تو یہ آشورا کا روزہ فرض ہو گیا مسلمان عاشورا کا روزہ رکھتے تھے اور پھر جب دو ہجری کو اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے یہ رمضان المبارک کا روضہ فرض کیا تو وہ پہلا جو روزہ تھا آشورا والا وہ ختم ہو گیا اس کی فرضیت ختم ہو گئی جو چاہتا روزہ رکھ لیتا جو چاہتا نہ رکھتا اب وہ فرضیت عاشورا کے روزے کی بجائے رمضان المبارک کے مہینے میں منتقل ہو گئی پھر عشور کا روزہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے حتیٰ کہ جس سال آپ خوف گئے اس سال آپ سے پھر یہی بات دوہرائی گئی کہ یہ تو وہ دن ہے جس میں یہود و نثارہ بھی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرط کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے ان کی موافقت میں روزہ رکھنا شروع کیا تھا لیکن پھر جو جو شریعت کے حکام نازل ہوتے گئے یہود کی جو عداوت تھی ان کا جو کینا اور گغل تھا وہ ظاہر ہوتا چلا گیا پھر آخر میں یہود و کی مخالفت کا حکم ہر جگہ پر دیا جاتا رہا تو صحابہ خب نے عرض الرطیلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ دن ہے جس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں آشورا دس محرم کا دن فرمایا لہن بخی اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نو محرم کا روزہ رکھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کی تاریخ تبدیل کر دی پہلے دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے پھر فرما دیا لفی شرح قابل سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نامی محرم کا روزہ رکھوں گا تو یہ تاریخ کے اندر تبدیلی کر دی پہلے آشورہ کے روزے کی فرضیت تھی وہ فرضیت منتقل ہو گئی رمضان المبارک کے مہینے پھر آشورا کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے دس محرم الحرام کے روزے کے بارے اور پھر آخری سال جس سال آپ خوف ہوئے اس سال آپ نے یہ فرما کے نامی محرم کے اندر اس فضیلت کو منتقل کروایا تو نو محرم الحرام کا وہ روزہ ہے جو کفارہ بن جاتا ہے کا جس کی فضیلت بیان کی گئی تو کما خوشی کا دینا بین قبل جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے پہلے لوگوں پر فرض ایسے تھے روزے کہ افطاری کے بعد نماز ایشا تک کھانے کی اجازت ہوئی نماز عشاء کے بعد کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے تمام طرح کام روزے دار کے لاگو ہو جاتے اور پھر عشاء سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی سو گیا تو سو کر اٹھنے کے بعد کچھ کھا پی نہیں جی سکتا ایشا تک رخصت ہے کھانے پینے کی اجازت ہے مگر اسے لے کے ایشا تک اور ایشا سے پہلے اگر کسی کو نیند آ گئی تو تب بھی وہ رخصت اور اجازت ختم ہو جائے گی یہ پہلے طریقہ کار تھا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تو نے رخصت دے دی کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کرو پھر فجر کا کھاتے پیتے رہو سوم یہ کہتے ہیں رک جانے کو روزہ رک جانے کا نام ہے کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام سوم ہے ہوا رکھی ہوئی ہو تو اس کو بھی سوم کہتے ہیں اسی طرح گھوڑا کھانے پینے سے رک جائے چلنے سے رک جائے اس پر بھی سونگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ شریعت کی اصطلاح میں کھانے پینے بیمہ کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے پر مقصد کیا ہے لا اللہ تاکہ مستقی بنو پر ہیرکار ہو اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور گناہوں سے نہ بچے تو اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من سارے من لے سارا ہو بن کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رہنے کے نتیجے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا من من لہو من قیام ہی راتوں کا قیام کرنے والے ہیں جنہیں راتوں کے قیام کے نتیجے میں سیوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح فرمایا ہے شرابہ جو آدمی جھوٹ بولنا اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تو جو لوگ روزہ رکھ کے اور پھر سارا سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں غیر محرم مردوں کو عورتوں کو دیکھنا گانے سننا میوزک سننا جھوٹ بولنا غیبتیں چگلیاں فراڈ دھوکا کرنا وہ اپنے روزوں کی فکر کریں کہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے روزے کا مقصد ہے لہل تم تاکہ تم گناہ چھوڑ کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ یہ مقصد ہے اور اگر گناہ ہی نہیں چھوڑے اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری نہیں کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہے گا یہ چند گنتی کے دن ہیں رمضان اور مبارک کے مہینے میں 29 یا 30 دن ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے سارا مہینہ اور پھر اس کے بعد من سوال پھر اس کے بعد سوال کے چھ روزے رکھ دے پکانا کا تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح پورا سال روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا کے انتیس یا تیس روزے اس کے بعد چھ روزے اور سوال کے بیچ تو یہ سال ہر روزہ رکھنے کا اس کو عجل و ملے گا اللہ نے فرمایا ہے نا کہ من جاسانات جو آدمی بھی نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا اگر ملے گا تو تیس روزے رمضان کے اور چھ سوال میں رکھ لیں بول چھتیس روزے چتیس کو دس رم دیں تین سو ساٹھ میں اور سال کے دن ہوتے ہیں تین سو پچپن تین سو پچپن دنوں کا سال ہوتا ہے یہ جو شمسی سال ہے سورج کے حساب سے جس کو شمار کرتے ہیں انگریزی شمسی تقویم اس کے حساب سے تین سو پینسٹھ دنوں کا بنتا ہے اسلامی سال جس کو اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ نے اپنی مقرر دیا ہے وہ ہے چاند یس الم اللہ ہلا کل ہلا مواقع تو حج لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں کہہ دیجیے یہ ہے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا دشیا تو مسلمانوں کے جو موقع ہیں وہ چاند کے مطابق ہیں جہاں پر بھی مہینے یا سال کا شمار اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہے سورج کے اعتبار سے نہیں چاند کے حساب سے سال کے کل تین سو دن تین سو پچپن دن تک تو کانا کا نقصیا میں اور اگر رمضان انتیس دن, دن کا آ جائے تو انتیس روزے رمضان کے اور چھ روزے یہ کل پینتیس روزے بن جائیں گے ان کو آپ ضرب دیں داس کے ساتھ پینتیس ضرب داس تو کتنے ہو گئے تین سو پچاس تو تین سو پچاس دن سال کتنا ہوتا ہے تین سو پچپن دنوں کا تیس دن کا رمضان آئے تو پانچ روزے اضافی ہو گئے اور اگر انتیس دنوں کا رمضان آئے تو پانچ کم ہو گئے تو عام طور پہ رمضان کبھی انتیس کا کبھی تیس کا ہوتا ہے یہ بیلنس اپنے آپ ہو جاتا ہے کون آپ کا سیاح اتہار سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں یہ چاند دن ہیں کے فما من او سفر من ایام اخر تو تم میں سے جو بیمار ہو یا مریض ہو تو وہ پار کے دنوں میں روزے رکھ لے یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے تو اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لے دس میں تیار نہیں یہ پہلا حکم ہے جو اللہ سبحانہ ہوا کھانا نے دیا بیمار کو بھی اور مسافر کو بھی کہ وہ بعد میں روزے پورے کرے جتنے تھے 29 تھے تو 29 پورے کرے 30 تھے تو 30 روزے پورے کرے روزوں کی تعداد اور گنتی پوری ہونی چاہیے اب یہ ضروری نہیں کہ رمضان کے فوراً بعد ہی رکھے رمضان میں رکھنا فرض ہے رمضان کے جو روزے کسی ازر کی وجہ سے رہ گئے آئندہ رمضان تک ہے جب بھی آپ پورے تک ہیں ہاں اگر کوئی شوال کے چھ روزے رکھ کے سال کے پورے روزے کا ثواب دینا چاہتا ہے تو اس کو شوال میں ہی رکھنے پڑیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من ساما رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے تما اخبار پھر رمضان کے رکھنے کے بعد پھر شوال کے چھ رکھے پکانا کا سیام اقدار اس کے لیے سال کے رونوں کا حجر ہے تو اب یہ بھی کہ رمضان کے مثلا دس روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے اور وہ کہہ رہی سوال کے چھ رکھ لوں اور رمضان کے جو باقی دس رہتے ہیں وہ بعد میں رکھ لوں گا سردیوں کے موسم میں تو وہ کا سیام اقدار نہیں بنے گا کا سیام گہر اس وقت بنے گا جب رمضان پورا رکھے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو ان کی قضائی دے کے رمضان کا کوٹا پہلے کرے پورا ستبار ہو سکم پھر اس کے بعد چھبال کے چھ رہتے تو پھر اس کا سیاح مکر سال بھر کے روزوں کے برابر بنے گے اس کے علاوہ رخصن ہے سارے سال میں بیمار آدمی ہے گرمیوں کا موسم ہے نہیں روزے رکھ سکتا سردیوں میں رکھ لے سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن آتے ہیں مسلسل نہیں رکھ سکتا ایک دن روزہ رکھے دو دن نہ رکھے دو دو دن کے وقفے کے ساتھ ایک ایک دن کے وقفے کے ساتھ رکھ لے وہ دو تین مہینے جو سردیوں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں رمضان کے 29 یا 30 روزے اس میں پورے کرنے آسانی سے کرنے جتنا مرضی کوئی بیمار ہو جتنا مرضی بوڑھا ہو دہمی مریض ہو تب بھی بوڑھا ہو ذہیف العمر تب بھی سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بڑی آسانی سے روزے رکھ سکتا بلکہ سردیوں کے دن بیمار آدمی کا کھانے پینے کو ویسے دل نہیں کرتا اور پیاس لگتی کوئی نہیں تو روزہ رکھے اور سکون سے چاہے دن سو کے گزارنے پتہ ہی نہیں چلتا زور سک تو آدھا دن سویا رہے زور کے بعد دن گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے ساری اصل میں ایامین ہوتا بعد کے دنوں میں روزے پورے کریں ہاں جو آدمی رمضان کے روزے اس سے رہ جاتے ہیں اور بعد میں اس کو بیماری ختم ہو جاتی ہے یا بیماری ہونے کے باوجود روزے رکھنے کی طاقت اس کے اندر ہے لیکن پھر بھی نہیں رکھتا پھر بھی سرق کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے حساب کہ اگلا رمضان آ جائے تو یہ آدمی کوتا ہی کرنے والا شمار ہوتا ہے یہ ضروردار ہے جس کے پاس وہ تو استطاعت ہی نہیں بیماری اتنی زیادہ ہے کہ سال بھر وہ روزے رکھ ہی نہیں سکا اس کے اندر اشتہح ہی نہیں آئی کوشش کرنے کے بعد وہ یوز نہیں رکھ سکا اللہ نے اس کو رخصت دی ہے اگلا رمضان گزرتا ہے گزر جائے جب وہ صحت یاب ہوگا روزے رکھ لے دو سال کے تین سال کے جب تک اس کے پاس نہیں اللہ نے اس کو رخ سکتی ہے تبھی دریا نہیں لگا اور اگر کوئی آدمی اسی حالت میں فوت ہو گیا بیمار تھا رمضان کے روزے اس پر فرض تھے روزے رکھ نہیں سکا صحت یاد نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیاح جو آدمی فوت ہو جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں یہ فرض روزہ چاہے رمدان کا ہو چاہے نظر کے کفارے کا ہو قسم کے کفارے کا ہو کوئی بھی ہو کفارے کا روزہ بندہ اپنے آپ ہاں پر ایک کام فرض کرتا ہے نظر مان لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا بس روزوں کی ہی نظر اس نے مانی ہے روزوں کی نظر مان لی اور روزہ رکھ نہیں سکا تو سب کی اس کی کڑائی اس نے اپنے آپ ہاں پر فرض کر لیا ہے تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء لیجا رکھیں گے اگر فوٹ ہو جائے. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں نہیں رکھ سکا اس کی طرف سے اس کے اولیاء ادا رکھے ایک سال دو سال بندہ بیمار رہا تین سال بیمار رہا فوت ہو گیا بیماری ہی اتنی تھی روزے نہیں رکھ سکا اس کے اولیا برا شاہ کتنے لوگ ہیں اس کے اصاب میں اولیاء میں برا شاہ میں اس کی آل اولاد اس کے بہن بھائی بہن بھائیوں کی اولاد کتنے لوگ ہیں وہ دو دو چار چار روزے بھی مل کے رکھیں روزے ادا ہو جائیں گے سامنے آنے والی ایک عورت آئی کہتی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی اور اس کے دن نظر کے روزے تھے آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رات اسی طرح سفیان سوری رحمہ اللہ کی ایک تصنیف ہے حدیث سفیان حدیث کی کتاب ہے مفت حصی اس پہ انہوں نے روایت نقل کی ہے ویسے یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے لیکن صحیح مسلم میں وضاحت نہیں ہے وہاں پہ وضاحت موجود ہے کہ رمضان کے روزے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ اس کی طرف سے روزے رکھو تو رمضان کے روزے رہ جائیں تب بھی نظر کے روزے ہوں تب بھی میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے وہ سیکھوں اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں سند یا تو مسکین ایک مسکین کے کھانے کا فریہ دیں لوگوں کو عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی شروع اسلام میں جب یہ حکم نازن ہوا پورا نہیں پہلے تو صرف ایک روزہ کھانا ایک روزہ آسو راہ وہ تو اور سوکھے اوکھے رکھ لیتے تھے اب یہ پورا مہینہ مسلسل روزے رکھنا عادت بھی نہیں یادے رکھیں اور رکھیں بھی پورے مہینے کے بڑا مشکل کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے رخص دے دی کہ جن کے پاس طاقت ہے فدیا دینے کی وہ فدیا دے لے روزہ نہ رکھے بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے اور وہ بندہ جس کے پاس پیسہ ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا پیسے دے دے کھانا کھلا دے ایک مسکین کو روزہ نہ رکھے یہ شروع اسلام میں اللہ تعالی نے رخصت دی تھی کمن کا اللہ اور جو نقلی نیکی کرے زائد نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے مطلب کہ مسکین ایک کو کھانا کھانے کی بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلا دے روزہ نہ رکھے یہ زیادہ بہتر ہے وہ انتسوم خیر اللہ <لَكُن> اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے انکن تم اگر تم جانتے ہو انتسوم خیر الخم <لَكُن> یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو فجیا دی جن کو فدیہ دینے کی رخصت ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے تو کچھ لوگ جس طرح کہ عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقب تھا وہ کہتے تھے وہ اللہ دینا یوتی مطلب کیا ہے وہ اللہ یوتوا ہو فلا یوسی کہ جو لوگ اس روزہ رکھنے کی تکلیف دیے جاتے ہیں اس کے مکلف ٹھہرائے جاتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر ہے روزہ کے بدلے فدیا یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ آئے دائمی مریض یا انتہائی بڑھے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے تھے لیکن ان کا یہ کام درست نہیں کیوں جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس کو کہا جائے انتصوم و خیر لاکھوں تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے یہ کیا بات ہوئی طاقت ہی نہیں ہوگا رکھنے کی اور کہا جائے رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے یہ تو تکلیف مالا یوتاف ہے یعنی ایسے کام کا بندے کو مکلق ٹھہرانا جس کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں اور اللہ سبحانہ ہوا تعلیم کبھی یہ کام نہیں کرتے لا کلی اللہ ہو اللہ نلہ اللہ کسی جان کو اس کی اس سے زیادہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اب روزہ رکھنا اس کی طاقت میں ہی نہیں اور اس کو کہا جائے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف درست نہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو موقف صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے وہی وہ درست ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے عام تھی رک سکتی جو چاہتا روزہ رکھتا جو چاہتا فدیہ دینے کا روزہ نہ رکھتا پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازر کی تو فضیے کی رخصت ختم ہو گئی بانت خوب خیر اللہ خم اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم اگر تم جانتے ہو تو اگلی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے